پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح اسمان کے کناری میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے ایک اندھی ہے جس میں دردناک عذاب